شہید اسلام خالق و کلی سے ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام یا مومنین اس میں تمبی ہے مومنین بھی ہے اور یہود کی مشابت سے بھی روکا گیا ہے تم بھی ہے مومنین اور یہود کی مشابہ سے روکا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بادشاہبات سیدھے سادھے دیہات کے اور کوئی بات سمجھ نہ آتی تو حضرت کی خدمت میں عرض کرتے رائے کیا کرتے رائے تو رائے ہے امر کسی کا رعایت کر تو ہماری نامن ہماری اب یہودوں کو موقع مل گیا یہودوں کی زبان میں رائے نہ کا من کیا ہوتا تھا بے وقو تو انہوں نے بھی رائے نہ کہنا شروع کر دیا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہودی رائے نہ کرتے لئیم بیال سناتے زبان کو مروڑ کے رائی نہ کیا کو کھینچا تو رائی کا مانا چلوا ہمارا تو یہود نے بری نیت سے یہ کلمہ کہنا شروع کیا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 کیا ہو جاتا ہے نہ جائز ایک گیارہویں کی رات ہو نا گیاری کی رات تو گیاری کی رات اللہ کی رضا کے لیے اگر دودھ تقسیم کر دو اللہ کی نذا کسی غریب کو پلا دو فی نافسی جائز ہے نا؟ لیکن تم اگر دودھ تقسیم کرو گے نا گیارہ کی رات تو بریلوی کیا سمجھیں گے جائد. کہ محبوب صبح کی گیارہویں دیر آئے زیادہ بچ جاؤ گے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 دلیر پکڑیں گے کہ وہ موری منظور بھی پڑ رہا تھا اس کا آپ کا تو ایسے قیاس کرتے جاؤ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ فی اب سے مباح ہیں لیکن قبیل غیر ہی ہو جاتی ہے کیا اور فرمائیے تو اس میں تنبیہ مومنین بھی ہے اور یہود کی مشابت سے روکا گیا ہے کہ اب یہود نے رائے نہ کہنا شروع کر دیا ان کے ذا مشابت نہ کہ ایمان والوں نہ کہو تم رائے نہ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 یہاں خیر سے مراج کا ہے واہ یہ بھائی حالانکہ اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ صاحب ہے فضل پڑھے گا میرے محترم ما ننسخ من آیا اس کا ایک تو ہے کے ساتھ رب دوسرا اس کا ہے شان نظور ماک کے ساتھ رب اس کا یہ ہے کہ پہلے وہ رائے نہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے رائنہ کو منسوخ کر دیا نہیں کیا فرمایا ان تو ما نن یہ جی رب رابطہ ماکبال کے ساتھ ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس حکم کو ہم منسوخ کر دیں اس سے بہتر حکم لاتے ہیں تو رائنا سے ان ضرنا بہتر ہے یا نہیں اور رائنہ کے اندر تو خرابی کر دے تھے اور ان کے اندر وہ خرابی نہیں کر سکتے یہی فرمایا یہ تو ہے ما نن سخ من آیا تن او ننسہا نعت بخیر منصلاح اور دوسرا یہ ہے اضال شبو ہے یہ ماں نن سخ ازال لکھو و لکھو اور یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر دیا کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے کیوں سلے کہ قرآن پاک میں ایک حکم آتا ہے چند دن کے بعد اس کو کیا کر دیا جاتا ہے تبدیل کر دیا نسخ ہے نا قرآن میں آگے بتائیں گے ہاں اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو حکم منسوخ جب ایک حکم نازل ہوتا ہے پھر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے منسوخ کر دیا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب نہیں وہ دلیل کیا دے دیتے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 اسی قبیلے سے اب تو اعتراض نہیں کرو گے ابتداء اسلام کے اندر مسلمانوں میں کیونکہ روزے کی عادت نہیں تھی کفر سے اسلام کیا ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا و الزین یوتیکو نہ فدیا مسکین جن میں طاقت ہے چاہے وہ روزہ رکھیں چاہے کیا فدیا دیں وہ عادت جو نہیں تھی روزے کی اجازت تھی فدیا بھی دے سکتے روزہ بھی دے دو سر چاہے گندم دے دو تو کوئی ہر نہیں روزہ نہ رکھو لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا نہیں کیوں اس لیے کہ آکام کا رسوخ ہو گیا پختی ہو گئی عادت بن گئی اب روزہ رکھنا پڑے گا تو یہ نس کس قبیلے سے ہے دوسرے قبیلے سے ہے یا پہلے قبیلے سے ہے یہ عقلی لحاظ سے آپ سمجھ گئے نہیں سمجھے دیکھو جی تو یہ اظہار شبہ ہے جی ماں نن سخمین ماں کے بعد جو من ہے نا یہ من بیانیا ہے اور آیات کس کا بیان ہے ماں کا تو یہ آیت کا معنی کہاں کرو گے اے ماں کے اندر آیات ہے نا من بیانیا ہے اور یہ آیت بیان کس کا ہے ماں کا تو ہم معنی یوں کریں گے کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں اب سمجھ آ گیا جس آیات کو ہم کیا کر دیں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 جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی تھی وہ اللہ دین یتی قونفیت الطام و مسکین یہ آیت رہ گئی ہے نہیں لیکن اس کا حکم ہے جی اس کو کہتے ہیں ما نن سکھ مین آیت رف الحکم فقط, فقط حکم کو ختم کر دیا جائے دوسری صورت ہے اس کے برعکس دوسری صورت کیا ہے اس کے برعکس ہے, ہے وہ یہ ہے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 نفس کے کتنی قسم ہو گئے دو پہلا حکم کیا تھا نفس کا قسم رف الحکم فقط دوسرا کیا تھا رف و تلاوت فقات حکم باقی رہ جائے تیسرا نفس کا قسم ہے کہ رف و تلاوت والم تلاوتی ختم حکم ہی وہ یہ ہے اور نون سے ہا یا ہم آیات کو بالکل بھولوا دیں اور جب آیاتی پھول بھول گئی تو حکومی ختم ہو جائے گا یا نہیں یہ حقومی ختم تلاوتی ختم چنانچہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صورت احذاب ہے نا احذاب یہ بہت بڑی صورت تھی اور اس کی آیتیں بھی بلوا دی گئی منسوخ حقومی بلوا دی گئیں تو یہ کتنی قسم ڈاس کے آپ نے پڑھے تین اب کرو جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا اس کو بالکل بھلا دیں تو لے آتے ہیں بہتر اس سے کہ رائے نہ کی بجائے انظر نہ لے آئے بہتر ہے یا نہیں اچھا اسی طرح پہلے اجازت تھی کہ چاہے روزہ رکھو چاہے فدیا دو اب حکم کیا ہے روزہ رکھو نا فدیا نہ دو بہتر ہے اسے یا نہیں بہتر اور مصلح یا اس کے مس سے لائیں مس لائیں ثواب کے اندر کہ اس کے اندر ثباب کے اندر مصلائیں مثال کے طور کے پہلے حکم یہ تھا کہ ایک آدمی کتنے کا مقابلہ کرے کافروں کے ساتھ دس کا مقابلہ کرے اب کیا ہے یہ حکم منسوخہ کتنے کا مقابلہ کرے ہاں تو جتنا ایک آدمی دس کا مقابلہ کرتا تھا اس کو بھی برابر سواہ ملتا تھا اب یہ جو ایک دو کا مقابلہ کرتا ہے اس کو بھی گائے برابر سواہ ملتا ہے آؤ مصلاح کا یہی ہے علم لم دلیل اقلی برائے نس دلیل اقلی برائے نس دلیل اکلی برائے نس بھائی نسخ جو ہے نا وہ بادشاہ کرتے ہیں آ کام کو یا ہر کوئی کرتا ہے بادشاہ ایک آڈر دیتا ہے تو وہ ختم کرتا ہے اپنے آڈر کوئی ہر شخص کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں قادر بھی ہیں عالم بھی ہیں مالک بھی ہیں کار مددگار بھی ہیں ان کو اختیار ہے کہ ایک آڈر دیں اور ختم کریں دیکھو دلیل لکلی برائے ناشت کیا نہیں جانا تو نے بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں آگے کیا نہیں جانا تو نے بے شک اللہ خاص اس کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی زمینوں کی تو بادشاہ ہوئے یا نہیں قادر بھی ہیں عالم بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں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 یہود نے کہا تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے تورات یک بار کی نازل ہوئی آپ پہ بھی قرآن تو فرمایا اس قسم کے سوال نہ کیے کرو اور کرو کیا ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ سوال کرو اپنے رسول سے یہ کس کو خطاب ہے او مومنین کو نمبر ایک اور اگر یہود کو خطاب ہو تو کیا ارادہ کرتے ہو تم کہ سوال کرو اس رسول سے جو تمہارے پاس بھی بھیجا گیا رسول اکم کا من کیا ہوا تمہارے پاس بھی بھیجا گیا چاہے مانو نہ مانو جیسے سوال کیا گیا موس علیہ السلام پہلے تھے موس علیہ السلام سے سوال کر کر کے تنگ کر دیتے تھے یہ گائے کے بارے میں سوال نہیں آتے چاہے. اور وہ شاخس کہ لیتا ہے کفر کو بدلے ایمان کے کیا مطلب اللہ کے نبی پہ سوال کرنا بے جا سوال سے مقصود تحقیق نہ ہو سوال سے مقصود کسی کو زج کرنا ہو کیا پریشان کرنا ہو خاص خیال اللہ کے رسول کو پریشان کو کفر نہیں تو یہی فرمایا آئے سمجھ اس قسم کا سوال کرنا جس سے مقصود تحقیق نہ ہو مزاحمت مقابلہ ہو تو وہ کیا ہے قفر ہے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 اور وہ خبیش کا کہتے ہیں یہ جی ملہ کہتے ہیں ملہ کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کھاٹ ملہ کہتا ہے یا خدا کہتا ہے تو ملہ کی بات مانے جزارے لولے لنگڑے ہو جائیں یہ اس میں بکواس کی ہے کفر ہے یا نہیں ہے کیا ہے کفر ہے یہ بکواس کر رہا ہے کہ ملہ کی بات خدا کی بات پہ اتراز کر رہا ہے آپ پاکستان کے اندر چھان بین کریں خدا رہا کافی لوگ آپ کو کافی نظر آئیں گے قرآن کے احکام پہ اُسے اعتراض کرتے ہیں نبی کریم سر سنگ باتوں کے اوپر اعتراضات ہوتے وہ ہیں وہی ہے کہ صبح کا آدمی مومن ہوگا شام کیا بن جائے گا یس پراج مومن یوم سی کافی تو یہ یہود و نصارہ کوشش کرتے ہیں کہ مومنین کے دل میں غلط خیالات ڈالیں اور یہ کیا بن جائیں کافر بن جائیں آپ کے کراچی کے اندر ایک آدمی نے من کر کیا. کیا؟, کیا اور دعوت کیا اپنے بنائے کتے کے بڑے عالشان کڑا ہو گیا کہنے لگا ملنا بڑا ظالم ہے ملنا بڑا ملا نے فلاں پہ ظلم کیا فلاں پہ ظلم کتے پہ بھی ظلم کیا ملا نے ملنا کہتا ہے کتا حرام ہے اب ہم نے ملا کی تردید کرنی ہے مخافت کرنی ہے بڑے اچھے اچھے بہترین کباب بنے ہوئے ہیں اب کتے کو کھاؤ تاکہ ملا کی مخالفت ہو جائے اب کتے کو کہو تو کھائے تو نے تو گالیاں شروع کر دی بڑا اب کتا کہلاتا ہے کسی نے کرسی اٹھا کے ماری آپس میں جان پڑ گئی یہ ملا کی مخالفت کر رہے خدا نے اس کا بیڑا گھر کر دیا ہے علماء دین کی بغاوت کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے اولا کی غلط کر رہا ہے کہاں پہنچ گئے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب یہ کہ لوٹا دیں تم کو بعد ایمان تمہارے کے کفار بنا دیں یہ حساب ہے ان کی طرف سے بعد اس کے کہ واضح ہو گیا واسطے ان کے حق اب فرمایا فافو وسفا فاف ہو وہ اس قسم کے, کے حرکات کریں گے لیکن تم نے حوصلے میں رہنا ہے کس میں رہنا ہے معاف کرو اور درگزار کرو افو کا معنی ہے کہ سزا نہ دینا آف کا معنی کیا ہے سزا نہ دینا اور صف کا معنی ہے ملامت بھی نہ کرنا یہ فرق ہے یہ جی. افو کا معنی کیا ہے تر کو اقوبت المضرب گناہ گار کو سزا نہ دو یہ افو ہے اور سب کس کو کہتے ہیں کہ ملامت بھی نہ کرو یوں بھی نہ کہ ایسے بھی نہ یہاں تک کہ لائے اللہ تعالی حکم یہ اس وقت لڑائی کا حکم نہیں آیا تھا کتاب کا بعد میں حکم آ گیا کہتے رہے باقی امور مسلح کا بیان امور مسلحہ اب نیک کام کرو جی ان کے پیچھے نہ پڑو اور قائم رکھو نماز کو دیتے رہو زکوٰۃ کو یہ امور مسئلہ ہیں اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی کو پاؤ گے اس کو نزدیک اللہ کے کہ ہمار کے دن صباب ملے گا یا نہیں بے شک اللہ میں ماتام خبی خاتمہ بحث پر پانچ شکوں کا بیان بنی اسرائیل کی بحث کا خاتمہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی بحث کا کیا ہو رہا ہے خاتمہ بہس کا کتنی شکوے ہیں جی پانچ سکو کا بیان ہے خاتمہ بحث و کالو نمبر ایک اور کہتے ہیں ہرگز نہیں داخل ہوں گے بیشت کے اندر مگر وہ لوگ جو یہودی ہیں یہ ہُوان ہے نا یہ جم ہے ہائے دون کی کس کی اور ہائے دون ہے ہاد سے کل پڑھا تھا ہاد نے تابا آئے دون توبہ کرنے والا حود توبہ کرنے والے پچھڑے کی پوجا سے توبہ کی تھی اور یہودوں کو حود بھی کہا جاتا ہے ہر نہیں داخل ہوں گے بیشت کے اندر مگر وہ لوگ جو یہودی ہیں یا نصارہ ہیں پر میں دل کا یہ ان کے دل بہلاوے ہیں کہیں جی اے شاخ چلی کے خیالی پلاؤ کوئی دلیلیں نہیں کل ہاتھ برہا نہ کبلاؤ دلیل اپنے گھر ہو تم سچے بلا من اسلم قانون خداوندی بندی قانون خداوندی یہ ہے جس نے تابع کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص ہے محسن کا منع دل میں اخلاص ہے فالا ہوا جروند اور حزن کا فرق پڑا یا نہیں اچھا جی وقالت الہود شکوہ نمبر دو میرے محترام یہ نسارا نجران ہے حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تو مدینہ کے یہودی بھی ساتھ آ گئے ان کی امداد کے لیے آئے لیکن آپس میں لڑ پڑے ایسے لڑے کہ یہودیوں نے کہا نصارہ کو تم کسی چیز پہ نہیں ہو نصارہ نے کیا کہا یہود کو تم کسی چیز پہ نہیں ہو ہم کہتے ہیں دونوں سچے ہم کیا کہتے ہیں انہوں نے بھی سچ بولا ہم کسی کو حضرت مولانا غلام گاؤں ہزاروی سارے آنکھوں رحمت اللہ علیہ آ, آج کل کی سیاست دیکھتے ہیں تو بڑے بزرگ یاد آ رہا تھا وہ بڑے مخلص لوگ تھے آج کل کی سیاست میں بڑی ملاوٹیں آ گئی حضرت ہزاروی فرماتے تیتر رحمہ اللہ تعالی کہ ہم جب اسمبلی کے اندر جاتے ہیں تو مسلم لیگ اور ری پبلکن پارٹی اس وقت ایک پارٹی تھی کیا ریپبلکن پارٹی پارٹی بھی عجیب ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں وہ کہتے ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا کہ سب سچ کہتے حضرت بڑے حساد تھے شکوا نمبر دو کہا یہود نے نئی نسارا اوپر کسی چیز گئے اور کا نصارا نے نہیں یہود پر کسی چیز کے ہم کیا کہتے ہیں دونوں ساتھ کہتے ہیں وہ ہم یتلون کتاب حالانکہ یہ دونوں پھر پڑھتے ہیں کتاب کیا مطلب یعنی تورات کے اندر انجیل کی تصدیق ہے کہ انجیل نازل ہوگی اشارہ سلام آئیں گے اور انجیل میں کس کی تصدیق ہے وہ کتابیں تو ایک دوسرے کی مصدق ہیں کیا ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے کی کیا ہیں مقذب ہیں تقبیر کر رہے ہیں حالانکہ پڑھتے ہیں کتاب کو کزاد کا کال اللہنی. وہ تو یہود و الصارہ کی بات تھی ادھر مشرقین کے پاس تھا اس کے بعد تو مشرقین عرب کہتے تھے ہم سب کچھ ہیں کیا کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں اسی طرح کہا ان لوگوں کے جو نہیں جانتے کہ لا یعلمون کے نیچے لکھو مشرقین عرب ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے لا یا نہیں جانتے اسی طرح کا ان لوگ یہ نہیں جانتے مصلا ان جیسی بات فل یا کم اللہ تعالی عملی فیصلہ کریں گے یاقموں کے نیچے کا لکھنا ہے عملی فیصلہ میں سمجھاتا ہوں بھائی یہ دنیا کے اندر عملی فیصلہ ہوتا ہے یا استدلالی فیصلہ ادھر دلیلیں ہم دیتے ہیں استدلالی فیصلہ ہوتا ہے کوئی حق پہ آ گیا, کوئی باطل پہ قیامت کے دن کیا ہوگا ہاں جو اہل حق ہیں بہشت میں دوست کی دو میں تلو تو عملی فیصلہ ہو گیا نہیں یعنی؟ اللہ عملی فیصلہ کریں گے قیامت کے دن جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں وہ من ازلم و عام یہ تیسرا شکوہ ہے عام عام کا معنی ہے اس میں یہودی شامل نصارہ بھی شامل مشرقین بھی شامل یہ کیا شکوہ ہے اللہ کی مسجدوں سے روکنے کا اور خدا کی مسجدوں کو ویران کرنے بھائی ادھر بیت المقدس کے اندر ملک شام کے اندر یہ یہودی نصارہ آپس میں لڑتے تھے کیا ان کی جنگ رہتی تھی اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بیت المقدس کی مسجد اقساح کو کیا کر دیتے ویران کر دیتے لڑائی کے اندر آگے لگا دیتے ویران کر دیتے ادھر مشرقی نے مکہ یہ صاحب ہے کو مسجد میں نماز پڑھنے دے دے حضور کو کئی دفعہ روکا اس کا ابو نبوجال نے اور قرآن پاک میں ہے یہ تو یہ تیسرا شکوہ کیا ہوا کون بڑا ضال سے روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے یہ کہ ذکر کیا جائے بیچ ان کے نام اس کا اللہ کا نام لیا جائے اور کوشش کرتا ہے اس کی ویرانی کے حالانکہ یہ لوگ نہیں لائق واسطے ان کے یہ کہ داخل ہو مساجے کے اندر مگر ڈرنے والے خدا کی مسجد کے اندر آدمی دلیر ہو کے آئے یا ڈر کے آئے خوف خدا ہو دل کے اندر لاہوں فی یا خذ یہ انجام ہے انجام دارین دونوں جہانوں کا انجام انجام دارین واسطے ان کے دنیا میں رسوائی اور واسطے ان کے آخرت کے اندر عذاب ہے بڑا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 آپ قبلے کو کا کوئی پتہ نہ چلے تو تحری کر لو کیا کوشش کرو جس طرح تمہاری تحری ہو وہاں اللہ کی ذات ہے فرمیاب ولی اللہ المشرق و المغرب اللہ تعالیٰ کے مشرق و مغرب ہے یعنی تمام جہتیں نیتے کو تمام جہتیں دو بڑی جہتوں کا ذکر کیا گیا اور مراد اس سے کیا ہیں تمام جہتیں یہ آیات اس لیے بھی لائی گئی کہ یہ اے آیت مبدا ہے تحویل قبلہ کا کس کا آگے تحویل قبلہ کی بحث آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو تبدیل کر دیا بیت المقدس سے کس طرح بیت اللہ کی طرح تو مشرق مغرب کا مالک اللہ ہے جہاں چاہے تمہیں حکم دے دے اللہ کے لیے مشرق مغرب تمام جیتیں پینماطول جہاں ہی پھیرو تم اپنے منہ اللہ کے حکم سے اللَّهُ، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے حکم سے منہ کرو گے اللہ کسی مکان میں کتنے کتنے گئے شکوے جی. تین چوتھا شکوا لکھو شکوا نمبر چار بھائی قرآن پاک میں جہاں بھی ہے یوں نہیں ہے کہ والد اللہ کیا کہ اللہ نے جنا نہ اتنا خض اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو بنا لیا بنا لیا کا معنی یہی ہے کہ اولاد تو اپنے ماں باپ کی ہے لیکن اللہ تعالی محبت پیار سے ان کو کیا بنا لیتا ہے وہ تبنّا کیا ایک قول دوسرا قول بعض جہلوں کا وہ بھی تھا کہ حقیقت کیا کہتے تھے بیٹا کہتے تھے دونوں قول غلط خدا کے لیے حقیقت بیٹا کہو تو یہ بھی کہا ہے اللہ تعلم جلد وحم اور کیا کہو مطبہ جیسے کہتے ہیں یہ پیر فقیر نبی ہیں تو اپنے باپ دادا کی اولاد لیکن خدا کے کیا ہیں ہیں پیار سے اللہ نے ان کو بیٹا بنایا ہے جیسے چاہیں خدا سے منوا لیتے ہیں زبردستی یہ ٹھیک ہے اكالت اللہ والدہ شكوہ نمبر چار کہتے ہیں بنا لی اللہ تعالی نے اولاد صبح جواب شکوا پاک ہے اللہ تعالی آگے جی چار او صاف مختص ب اللہ معافی سماواد کے بعد چار او صاف مختصہ آگے چار مختص وسیں بیان کی گئی یہ کس کے ساتھ خاص ہیں اللہ کے ساتھ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 بھائی غلام ہے مملوک تو اپنے سردار کا بیٹا بنتا ہے سردار کا بیٹا تو سردار کا حصے دار ہوتا ہے کیا جائیداد کے اندر فرمایا ساری چیزیں اللہ کی مملوک ہیں کل اللہ قانتون یہ نمبر دو ہے سب کے سب اللہ کی عبادت گزار ہے سب عابد ہیں اللہ کیا ہیں معبود ہیں عابد معبود کا بیٹا نہیں بن سکتا بدی سماوات نمبر تین اللہ خالق ہیں باقی سب مخلوق ہیں موجد ہیں بدی کا منع نئے سرے سے پیدا کرنے والے موجد ہیں آسمانوں کے زمین کے وحذا قضا مرا یہ نمبر کتنے ہے جی چار جب فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا تو اس کو فرماتے ہیں ہو جا فا ہوا یہ یقون اصل میں کیا ہے فا ہوا یقم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا فوراً کام ہو جاتا ہے تو کون فیقون کا مالک کون ہے یہ چار او صاف اللہ کے ساتھ خاص ہیں غیر میں نہیں پائے جاتے یاد غیر خدا کا نہ بیٹا بن سکتا نہ شریک وکال اللہ یعمون یہ شکوہ نمبر پانچ ہے عام شکوہ نمبر پانچ یہ عام ہے کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے کیوں نہیں بات کرتا ہمارے ساتھ اللہ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 تو جواب سوال کی کتنی شکیں تھیں ایک تو لاكل من اللہ دوسری شیک اوتاطینہ پہلی شیک کا جواب دیا گیا كیونكہ اہم كانہ سوال تھا کیا اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ایضمنج کیا فرمایا کا كا كال الزین قبلحم اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے مصر كول ان جیسی بات یہود نے كہا تھا لہٰذا اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے دوسری شک سوا کے آگئی ہے تشابہ خلوبوں ان کے دل آپس میں مشابہ ہیں جیسے ان کا سوال تھا ایسے ان کا سوال ہے پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے قد بیانل آیا یہ کس شک کا جواب ہے شکسانی کا تم ایک دلیل مانتے ہو ہم نے حضور کی صداقہ سے بہت سے دلائل نازل کیے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 خد اللہ کے نیچے لکھو اسلام اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے وہ کیا ہے اسلام. تو ہدایت اسلام میں بند ہے یا اور جگہ بھی ہے اسلام. آج کل ایک تحریک ہے وہ کیا کہتے ہیں دیکھو یہودوں کو برا نہ کہو یہودوں کو برا نہ کرو آخر ان کا مذہبی تو آسمانی ہے ایسے خبیز کہتے ہیں نصارہ کو برا نہ کہو آخر ان کا مذہبی کیا ہے آسمانی ہے یہ اسلام لائے تھے لیکن قرآن کا کہتا اند اللہ اللہ نے جو ہدایت دی ہے زمیر فصل کا ہے اسلام میں ہدایت بند ہے دوسرے مقام میں کیا ہے اب تک خیر علیہ السلام دین الفلحر اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا کبھی نہ کہنا کہ یہودیت نسرانیت حق ہے باطل مذہب ہے کیا ہے حق مذہب اسلام ہے والن اتباع تھا اور البتہ اگر اتباع کی تو انہیں ان کے خواہشات کی یہود و نصارہ کے مذہب کو مذہب کا گیا یا خواہشات کا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کا مذہب اب آسمانی مذہب نہیں رہا وہ خواہشات کا مجبوہ ہے کس کا مجموعہ ہے تو ان کی اتباع کر رہی کس کی اتباع ہے دیکھو صاف لفظ ہیں البتہ اگر اتباع کی تو انہوں نے خواہشات کی بات اس کے کہ آ تیرے پاس یقین کس کا یقین حقانیت اسلام کا علم بانی یقین اور یقین کس کا حقانیت اسلام کا نہ ہوگا واسطے تیرے اللہ کے مقابلے میں من اللہ منع اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ مددگار تو بھائی کتنی تنبیہ ہے تو یہود و نصارہ کے خیشات کی کرنی ہے اجتباع نہیں کرنی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 سمجھی بات یا نہیں بیں یکفر بھی اور جو شفر کرتا ہے ساتھ اس کے قرآن کے ساتھ حضف اللّہ قب الخاصر یہی لوگ ہیں تباہ ہونے والے چلو